حدیت المہدی سے دعا کی تقسیم کہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> دعا دو قسم <تصفح> ہے <اسمائے> دعا عبادت, <تصفح> <دعا> عبادت <تصفح> وہ دعا شرعی ہے <تصفح> اور دوسری دعا لغوی <تصفح> متلق پکار کے معنی میں اس تقسیم کے بعد یعنی وہید الزما کی اس تقسیم کے بعد ناجیز وہابیوں کا زعیم ثانی یعنی ابن قیم جوزیہ کی بدا الفوائد کتاب میں دعا کے مسئلے کے پر متلے ہوا بدائے بداع, مدلع سنائے مدلع بداع مدلع الفوائد مدلع کی جو, جو تیسری میں شروع, شروع شروع کے اندر, اندر, اندر, اندر, اندر ابن قیم, ایبن قیم ایبن نے مسئلہ دعا, دعا اپنی سمجھ کے مطابق اس نے بیان کیا ہے اس نے دعا کی دو قسمیں بنائی ہیں دعا عبادت اور دعا مسالہ پھر آگے چل کر ایک دو قسموں اور کا ذکر کیا دعائے تسمیہ چوتھی ایک ذکر کی دعا فنا یہ چار قسمیں اس نے دعا کی ذکر کی دعا عبادت کا عبادت مطلب یہ ہے کہ دعا کے لفظ سے مراد ہی عبادت یعنی دعا عبادت کے معنی میں استعمال ہونے مجید فرقان امید سے اس نے اس کی کافی مثالیں پیش کی ہیں دوسرا دعا مسئلہ یا دعا سوال کسی کو داد رسی کچھ لینے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے پکارنا یہ دعائے سوال ہے سوال یعنی مانگنے کے لیے پکارنا کچھ مانگنے کے لیے پکارنا یہ دعائے مسالہ ہے یہ دعائے سوال ہے دعائے تسمیہ نام رکھنے کے مانگنے داو تو ہو میں فلاں میں نے اس کا پلا نام دعائے پلا تعریف کے لیے پکارنا تاری یعنی کسی کی تعریف کرنا ذکر خیر کرنا اور ذکر خیر میں پکارنا یہ چار قسم جو پہلی دو قسمیں ہیں نا دعائے عبادت اور دعائے سوال کون سی وہ عید زمان اسی کو یہ دعائی عبادت جو ہے اس کو اس نے دعائیں شرعی کہا یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کے شریعت میں دانو حدیث میں دعا کا ایک مانا عبادت ہے یہ نوابہ کی حدیت المادی سے پیش کیا اور اس نے ابن قیم نے یہاں لکھا دعا عبادت جس کا مطلب ہے دعا با بانا عبادت دعا با مانا عبارت سنیے اس کی یہ کہہ رہا ہے فاصل باندھ رہا ہے تھوڑی لا بعد خوفا ان رحمت اللہ من کے تحت هاتان الائتاني، هاتان الائتاني على لکھا مشتمل دعل عبادت وہ دعائل مسالہ فینت القرآن فِي الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ هَذَا ہادہ وَهَذَا وہ وَيُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُهُمَا وَهُمَا وہ فَإِنَّ مطلازمان فینت و عال مَا يَنْفَعُ و طالب و ماجن مَا وہ طالب حل محبود علامن عبید امن دون ہی مالا یمل قدر ولا نفا وزال کا کثیر کر قرآن اس عبارت کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ دعا, دعا دو قسمیں دعا عبادت اور دعائیں سوال پرانے پاک کے اندر دعا سے کبھی وہ معنی مراد لیا جاتا ہے کبھی وہ معنی مراد لیا جاتا ہے سمجھ نہیں آئی اور کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں کیونکہ دعائیں مسئلہ یعنی سوال کرنا اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز طلب کرنا جو مانگنے والے کو نفع دے یعنی کیا مطلب نفع نقصان کے لیے پکارنا نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے یہ پکارنا یہ دعائے مسئلہ اور جو نفع و ضرر کا مالک ہوتا ہے وہی براہ معبود ہوتا ہے مقصد کیا نکلا اس نے ثابت کیا کہ تلازم ہے ایک دوسرے کو یہ لازم ہے دعائے عبادت یعنی عبادت جب ہوگی تو پھر نفع نقصان کا اس کو مالک سمجھ کر پکارا بھی جائے گا جب نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جائے گا تو اس کو معبود بھی سمجھا جائے گا یہ دونوں لازم ہو گئے ایک دوسرے کو جب عبادت جس کی عبادت ہوگی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جائے گا جس کو جس نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جائے, جائے, جائے وہ مابود مابود हो हो گا وہی معبود ہوگا تو اس نے ثابت کیا کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے جدا نہیں ہے کون کون سی دعا دعائ عبادت اور دعا سوال یا دعا مسالہ مسئلہ یہاں پر پوچھنے کے معنی میں سوال بھی پوچھنے سمجھ نہیں آئے اپنا پوچھنے کا تو مانگنے کے معنی میں طلب کرنے کے معنی میں مسئلہ اور سوال یہاں کس معنی میں ہے مانگنے تو مانگنے کی پکار اور عبادت یہ دو معنی پھر آگے اس نے کرائن ذکر کیے پرانے مجید سے ثابت کیا کہ دعا عبادت کے معنی میں ہوتی ہے اس نے آگے چل کر مثال سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وکال رب ادرونی استجبلک تمہارے پروردگار نے فرمایا ادرونی استجلک یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم مجھے پکارو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ازہر مانا یہاں پر یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو میں قبول کروں گا یہاں ابن قیم کہہ رہا ہے کہ آیت مبارکہ میں ادعونی استجب لکن میں کیا مطلب ہے کہ میری عبادت کرو میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا کیوں وہ کہتا ہے قرینہ یہ ہے سلیم یہ ہے کہ آگے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا؟ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلونہ جہنما داخرین وہ زلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے یقینا تو, تو ابن قیم, قیم کہہ رہا ہے, ہے sarad, fussara fussara دعا فی آیت کے آیت اندر جو آئی ہے ادعونی اس کی تفسیر یہاں اللہ تعالی نے خود فرما دی کہ ان عبادتی میری عبادت اس کا مطلب یہ نکلا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر ادعونی کے اندر دعا بمانا عبادت دعا بمانا اچھا پھر آگے چل کر اور آیات تھے تو یہ باتیں اس ذکر کی ہیں وہ کہہ رہا ہے صاف توجہ تین وجہ سے اس نے تین وجہ سے قرآن مجید کی آیات کے اندر دعائی بادر ثابت کی ہے تین وجہ سے کہہ رہا ہے وہ کلو مود وہ کیرا فی ہے دعا مشرقین اسپنا المراد ہی دعل عبادت المتمن دعا المسل فو دعبادت ازح لجوہ کہتا ہے جہاں بھی پرانے مجید میں مشرقین کا اپنے بتوں اور اپنے خداؤں کے لیے دعا کا لفظ اس استعمال ہوا ہے اس سے مراد دعا عبادت دعا ہے جو کہ دعائیں مسئلہ کو متزمن ہے یعنی اس کے ذمن میں دعائیں مسئلہ ہوگی فی دعائے عبادت ازہر تو ان کا وہ لفظ دعا والا جو بتوں کے لیے اور خداؤں کے لیے بولتے ہیں وہ دعا عبادت کے معنی میں زیادہ ظاہر ہے اور, اور اس کی اور تین جو وجہ اس نے بتائی کتنی تین وجہ ایک دی. وجہ دی. یہ بتائی ہے وہ کہتے تھے ان کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں تو اب یہاں پر وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر تو ابن قیم لکھ رہا ہے تارا فوب انبادت کہ ان کا توجہ ذرا یہ آیت کریمہ وہ کہہ رہا ہے صاف بتا رہی ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بتوں کو ان کا جو دعا ہے بتوں کے متعلق ان کی جو دعا ہوتی تھی تو وہی عبادت, عبادت اتباع اتباع اتباع ہے اتباع اتباع اس آیت میں دو اتباع دو اتباع اتباع اس آیت سے اس نے یہ ثابت کیا کہ دعا بمانا عبادت دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور کئی مقامات پر اس دعا کی تفصیل عبادت کے ساتھ کی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اوسط نہ پھیلاؤ نوسط پھیل رہی سونے کا کیا مطلب مارا گا کانے جیسا ارشاد ربانی ہے انہیں کہا جائے گا قیامت مت کرو کہاں ہے تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے بغیر توجہ ماتا بدون یہاں پر تفسیر آ اللہ تعالیٰ نے وہ ادھر جو دعا کرتے تھے اس دعا کی دعا تفسیر دعا خود اللہ, اللہ تعالی, تعالیٰ نے ان کی ان عبادت کے ساتھ کر دی ایک اور آیت, آیت مبارک پیش کر رہا ہے کھلیا یہ اس آیت مبارک میں بھی صاف عبادت ایسے ہے نا تو پھر دکھ رہا ہے لا دم ہوا عبادت ان کی دعا اپنے خداؤں کے لیے وہ ان کی عبادت تھی تیسری وجہ کہ وہ کہہ رہے ہیں انما تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جب ان کو حاجات تکلیفیں شدائت آتے تھے پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے اور ان کو چھوڑ دیتے تھے ماحدہ فکانو یس الحاب خواہ جہم بعض ضرورتیں ان, ان بتوں سے مانگتے تھے اور جب نہ چلتی پھر خدا سے مانگ لیتے تھے تو, تو یہ لکھ رہا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں طرح کی دعا کرتے تھے عبادت والی بھی اور مانگنے والی بھی اور مانگنے والی بھی اسی وجہ سے جب, جب ان کے چھوٹے خدا جن کو وہ چھوٹا خدا سمجھتے تھے جب ان سے بات نہ بنتی دیکھتے پکارتے اور مدد نہ ہوتی مقصد پورا نہ ہوتا تو پھر چھوڑ کر بڑے اپنے اللہ کو پکارتے اور بڑے خدا اس کو جو بڑا خدا سمجھتے تھے اس کو پکارنا شروع کر دیتے تھے سمجھ نہیں آ تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ دعا عبادت اور دعائیں سوال دونوں اب یہاں پر میں اس وضاحت میں جو پڑا کیوں پڑا یہ آج کے وہابیوں کی بلکہ ابن عبد سے وہابیوں کی خباصت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اپنے بڑوں کا یا کلام پڑھتے نہیں یا سمجھتے نہیں یہ زبیر صحیح ہے نا اس کا استاد ہے بدیع ادین الدین راشدی سندھ کا مر گیا مار ہے اس نے کتاب لکھی ہے توحید ربانی ایسے ایسے اس میں خچے اس نے کیے ہیں میں اسی کتاب سے اس کو اجحل الناس ثابت کر سکتا ہوں اخبس الناس ثابت کر سکتا ہوں یعنی اتنا بے وقوف ہے مردود شیطان اتنا مردود ہے کوئی اس کو عربی کا ترجمہ ہی صحیح نہیں آتا میں نے نشان لگا دیے جہاں اس نے بکواسیں کیے ہیں نا عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے عربی میں ترجمے یعنی عربی کا ترجمہ کرتے ہوئے جب اس نے بکواسیں کیے میں دکھاؤں گا کہ ترجمہ ترجمے ہی غلط ہے خیر اس نے جتنی آیات پیش کی ہے نا دعا والی سب میں ترجمہ پکا پکا پکا پکار کے سوائے ان کا ترجمہ نہیں ان لائنوں سے پوچھو تمہارا بڑا ابن قیم تو لکھ رہا ہے دعا اور وہ تو زمان بھی لکھ رہا ہے کہ دعا عبادت کے معنی میں بھی ہوتی ہے اور چند آیات جو ہیں وہ پیش بھی کرتے ہیں ہے جی کہ جہاں دعا عبادت کے معنی میں ہے تو لانتی ہو خیر ہے وہ اڑا دیا سارا کچھ تم پکار پکار کرتے ہو تم سوائے پکار کے دعا کا ترجمہ نہیں کرتے اور تمہارے بڑے جو ہیں وہ دعا عبادت کے معنی میں کر گئے ہیں تو عبادت وہاں پر جب دعا کا لفظ آ رہا ہے تو کم از کم دعا کا عبادت کے ساتھ ترجمہ تو کرو لیکن کیونکہ ان لانتیوں کے دل دماغ میں ایک بات اڑی ہوئی ہو پکار پکار کو شرک ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پکار کو یہ عبادت ثابت کریں گے کہ پکار ہی عبادت ہے پکار ہی اڑے وقت میں پکارنا دکھ سکھ میں پکارنا یہ عبادت ہے جب عبادت یہ ثابت کر لیں گے تو شرک ثابت ہو جائے گا مسلمانوں پر کیونکہ یہ پکارتے ہیں نبیوں املوں کو پکارنا شرک یعنی پکارنا عبادت ثابت کرنے کے لیے ہر جگہ پرانے پاک میں یہ پکار پکار کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں دعا کا اب سمجھ ان کی اصل نیت یہ ہے کہ تاکہ دعا کیا ثابت ہو جائے یعنی پکار ہی عبادت ثابت ہو جائے جب پکار عبادت ثابت ہو جائے گی تو ہر عبادت غیر کے لیے شرک تو پکار شرک شوبہ ندا ختم بہت اچھی یہ اصل سے ساری ندا جو ہے نا پکار یہ سرے سے اس کو شرک عبادت کہہ کر لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ان لائنوں کے بڑوں سے کہ دعا عبادت کے معنی میں ہے اگر وہاں پر پکار کے معنی میں کی جائے تو غلط ہو وہاں پر عبادت کے معنی لینے خیر اب میرے بھائی یہ ابن قیم کا بیان سنانے کے بعد جو میں نے سابقا پہلے دعائے عبادت جو ہے دعائے اور دعائے مسئلہ اس کی پہلے وضاحت جو کی ہے وحید دو زماں کے بیان کے ساتھ وہاں میں نے دعائے عبادت کو دعائے استغاثہ کے ساتھ تعبیر کیا تھا دعائے لیکن, لیکن اب अب, अب, अب, اس بیان کے پڑھنے کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی ہے کہ دعائیں عبادت خود عبادت کو کہتے ہیں اور دعائیں مسالہ دعائیں استغاثہ کو کہتے ہیں لہذا اب دعائیں مسالہ اور دعائیں سوال کا تیسرا نام ہو گیا استغاثہ کیا؟ فریاد رسی کے لیے پکارنا کسی کو سمجھ لیکن پیچھے یہ بھی براہد کر چکا ہوں کہ دعائے استغاثہ یعنی فریاد رسی کے لیے کسی کو پکارنا یہ شرک عبادت ہر حال میں نہیں بنتا ان میں کوئی تلازم نہیں ہے کیوں کہ اگر کہا جائے کہ کسی کو فریاد رسی کے لیے پکارنا شرک ہے اور عبادت ہے اور دعائیں استغاثہ جس کو کہتے ہیں وہ متلا کن شرک اور عبادت ہے تو جیسے پہلے میں ثابت کر چکا ہوں کہ لازم آئے گا میرا کہ زندہ لوگوں کا ایک دوسرے کو پکارنا فریاد رسی کے لیے یہ کیونکہ جب متلا ہم نے کہہ دیا پہلے کہ بھئی پکارنا فریاد رسی کے لیے وہ شرک اور عبادت ہے اور شرک ہے پھر تو ظاہر بات ہے جب وہ شرک بن گیا, گیا تو اب جہاں پر جہاں بھی وہ پایا جائے گا شرک ثابت ہو جائے گا تو یہ میں پڑی وضاحت کے ساتھ پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ دعا استغاثہ دعائیں استغاثہ جو ہے یا دعائ مسئلہ دعائے سوال جس کو ابن قیم نے کہا اور میں نے اس کو دعائے استغاثہ کہا ہے فریاد رسی کری پکارنا یہ ہر حال میں شرک نہیں بنتا وہاں بھی پکارتے ہیں سارا دن ایک دوسرے کو پکارتے ہیں فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں فلانے آ جائے کم کرے کم کرے کم کر اگر شرک ہوتا تو پھر ساری کائنات مشرک بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرمائے مدد مانگنے کے لیے پکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا نبی فرما رہے ہیں حضرت عیساء علیہ اسلام تبارد فرماتا ہے من ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنخل اللہ یا انصر کو سب تقدام مگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اب بظاہر یہی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے پکار رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ ہیں وہ انصار ناصر کی جمع ہیں وہ بھی مددگار وہاں بھی چندے کے لیے یعنی پکارتے رہتے ہیں سارا دن چندہ کشمیری بھائیوں کی امداد کے لیے چندہ سے پھر تو فریاد رسی کے لیے پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا یہ دعائ مسئلہ دعائست استغاثہ ہو گیا اور دعا استغاثہ شرک ہو گئی لہٰذا ساری مشرق اللہ تعالی سے لے کر صاحب یہ پہلے بذات کر سمجھنی آئی بات اب یہاں پر بھی وہی کہنا پڑے گا جو پہلے بتا چکا ہوں کہ جناب مسئلہ استغاثہ دعائ مسئلہ دعائے سوال فریاد رسی کے لیے رسی پکارنا. پکارنا اس وقت شرک بنتا ہے جب خدا سمجھ کر یا خدا کے برابر سمجھ کر اس کو پکارا جائے بولو لہذا دعائے مسئلہ دعائیں استغاثہ ہر حال میں شرک سمجھ نہیں تمجھ آ رہی, آ رہی خدا سمجھے کہ مستقل بے نیاز سمجھے خدا تعالیٰ کے برابر سمجھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی کے محتاج ہونے کے ذاتی طور پر امداد کرتا ہے <سؤال> اسی طرح کوئی عقیدہ کسی کے لیے اور کے لیے رکھو جس طرح وہ کرتے تھے یعنی معبود سمجھتا دوسرے لفظوں میں کیا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں وہاں نعبود ہم ان کی عبادت کرتے ہیں وہ جب صاف کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو وہی معبود کا نظریہ رکھ کر یا توجہ اس صورت میں بھی شرک آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ روک رہا ہو عزن نہ دے عزن ہو ہی نہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں نے کوئی عزم نہیں دیا کوئی اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے عزم کو ماننے کے بغیر کسی کو فریاد رسمان یعنی کیا مطلب اب وہاں پر مطلب پھر یہی بن جائے گا کہ ذاتی طور پر فریاد رسمان کیونکہ جب ازن نہیں ہوگا اللہ کا پھر ذاتی طور پر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر وہی بات جا بنی کہ ذاتی طور پر فریاد رش سمجھنا اور عطائی طور پر نہ سمجھنا یہ بھی شرک ہے یہ دعا استغاثہ اس عقیدے کے ساتھ جب ہوگی تو شرک بنے گا اور کیونکہ مو کسی کو پکارتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر فریاد راس نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں اللہ فریاد راس حقیقت میں اور ذاتی طور پر وہی ہے اس نے یہ بنائے ہوئے ہیں بتاؤ وسیلا اور پھر زندہ اور مردہ کا فرق یہ وہابیت ہے سمجھ لیا یہ کیا ہے وہ کیونکہ جب, کی? جب, جب زندہ ہے ظاہری زندگی کے ساتھ بات کو سمجھنا اگر ذاتی طور پر ان کے متعلق سمجھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فریاد رس اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے ذاتی طور پر کر رہا اپنے آپ کر رہا ہے میری مدد یہ اپنے آپ کرے گا تو زندوں کے متعلق وہی ذاتی کا نظریہ رکھ لو اپنے آپ یعنی کرتا خدا دا محتاج نہیں خدا بھی طرف نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اور اگر دنیا سے جو چلے گئے ان کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ان کو پکارتا ہے مدد کے لیے بات کو سمجھنا ان کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو یہ پکارنا بھی شرک نہیں ہوگا جبکہ عطائی کا نظریہ ہو کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مومنین لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کے متعلق ایسا نظریہ نہیں رکھتے وہ صرف امبیا اور اولیاء کے متعلق نظریہ رکھتے ہیں کہ امبیا علیہ السلام اور اولیاء ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے بعد وفات کے بعد بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کیونکہ ان کی ارواح مبارکہ جو ہوتی ہیں وہ جس طرح کے دنیا میں مدد کرتی تھی اس سے زیادہ کہیں آخرت وفات کے بعد مدد کرتی ہے اس بات بات اس مسئلے کہ امبیال علیہ السلام اور اولیاء ایک وفات کے بعد سنتے ہیں اور مدد, مدد اللہ تعالی, تعالی کی طرف سے طاقت, طاقت دی ہوئی دی کے دی ساتھ کرتے ہیں, ہیں لہٰذا جس, جس طرح کے جس طرح کے یہ ظاہری دنیا میں لوگ اللہ کی حقیقی مدد کا مظہر بن کر ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں اور لوگ اسی عقیدے کے ساتھ ایک دوسرے दوسرے سے دوسرے مدد مانگتے ماند ہیں ماند تو ماند اللہ تعالیٰ کے امبیا اور اولیاء دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر بنتے ہیں اور لوگ مسلمان مومنین اسی عقیدے کے ساتھ ان سے مدد یہ مانگتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ پکارتے ہیں وہ سنتے ہیں یہ مسئلہ ہم نے ثابت کرنا ہے بات کو سمجھنا پکارنے کی بات نا چیز نہیں اب جناب کے سامنے رکھنی ہے